کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اتنے گناہوں کی عادتوں میں ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف کیسے لایا جائے اول مایوس تو ہونا ہی چاہیے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے نا تک اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہم نیک کام نہیں کر سکتے جو بے نمازی ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ ہمت کرے توبہ کرے توبہ کرنی چاہیے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ ضرور بخشے گا ان اللہ یغفر دونوں با بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناوں کو معاف کرنے والا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے آج ماشاء اللہ وہ امامتیں کر رہے ہیں جو فجر میں سوئے رہتے تھے آج وہ آپ کو تحجد میں مل جائیں گے انشاءاللہ مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے اللہ کرے گا تو گنا یہ ایک بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ تو ہوتا ہے مگر وہ اپنی روٹین لائف میں اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں یا عادتوں میں اتنے گھرے ہوتے ہیں وہ چاہیں تو پھر بھی اس کو مطلب نہیں نکال پاتے آپ جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اتنے گراہوں کی عادتوں میں ہیں کہ اب اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس طرح ناوز بلتنی بڑی بڑی, بڑی باتیں ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف کیسے لایا جائے یہ روٹین لائف جو ایک عام طور پہ لوگوں کی رہتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہم نیک کام نہیں کر سکتے وہ ان کو اس بات کا یقین پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ ہم نیک کام کی طرف عبادت کی طرف نہیں آ سکتے گلٹی فیل کرنے کے باوجود بھی ہمت جی نہیں ہو پاتی جی اول تو یہ کہ مایوسی یہ تو ہے نہیں مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے نا اللہ تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یک فروخ دونوں با جمی بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو ہمارے گناہوں سے اللہ تعالی کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو اس لیے بڑے سے بڑا گناگار ہے وہ اگر ندامت لے کر باریہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس کا کرم ضرور دیکھے گا دیکھو نا حدیث شریف تو مشہور ہے کہ ایک شخص نے ننانوے قتل کر دیے اور وہ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت کچھ کر دیا اب مجھے اس سے جان چھوڑا نہیں چاہیے گنا بڑی زندگی سے اب کسی سے ملا راہب سے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ وہ راہب کو بولا یا کسی شخص کو بولا ہوگا تو اس نے اس کو مایوس کیا کہ تو نے 99 قتل کیے اب کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے پھر سینچری پوری کر دی اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں نہیں کچھ کرنا چاہیے اس سے نکلنا چاہیے گناہوں سے اب کوئی اور بندہ ملا اس سے اس نے بات کی وہ کوئی سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا یہ اس طرف ایک ہے نیک لوگوں کی بستی وہاں کچھ لوگ ایریا ہے اس پہ رہتے ہیں وہاں جاؤ گے تو یہ تم کو راستہ بتائیں گے اس نے مایوس نہیں کیا اس کو راستہ بتا دیا کہ روٹ بتا دیا اب یہ وہاں چلا راستے میں یہ بیمار ہو گیا یہاں تک کہ مرنے پڑا تو مرتے مرتے اس نے اپنا سینا جو تھا انیک لوگوں کی بستی کی طرف کر لیا اور اس کا انتقال ہو گیا اب وہ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی اترے وہ اب عذاب کے فرشتے بولتے یہ سو کا قاتل ہم لے جائیں گے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کے لیے نکلا ہم لیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا سا کرو دونوں طرف کی زمین ناپو اگر یہ نیک بندوں کی بستی قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں اپنی بستی کے اپنی یہ آبادیہ قریب ہے تو گناہ یہ عذاب کے فرشتے لے جائیں تو پیمائش شروع ہوئی اور ایکچولی وہ رحمت کی بستی سے دور اور اپنی بستی سے قریب تھا اللہ کا قادر اور جو چاہے کرتا ہے اس کی مشیت تھی اور اس نے وہ یہاں کی زمین کو جو اس کے گھر کے قریب زمین تھی بستی کے اس کو کہا تو کچھ شادہ ہو جا ان لارج ہو جا اور اس بستی اس جگہ کو فرمایا کہ تو سکڑ جا ریڈیوس ہو جا کیوں ایسا ہی ہوا اور پیمائش میں وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب وہ ہوا تو رحمت کے فرشتے لے گئے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے تو جو بے نمازی ہے یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے وہ ہمت کرے توبہ کرے توبہ سے جو نمازیں ترکیوں کیوں معاف نہیں ہو جائیں گی وہ تو ادا کرنی ہے وہ اس کی بھی نیت کرے اگر سچی نیت سے وہ قزا عمری کرنے کی پکی نیت کرے گا کہ میں نے یہ کرنی ہے تو اللہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے گھر سے قدم باہر رکھتا ہے کہ میں یہ نمازیں اپنی قزا عمری کروں گا اور اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو اللہ بخش دیں تو اللہ تعالی نہیں بخشے گا جو یہ کہے گا تو ظاہر کہ وہ تو گیا کام سے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو اس لیے وہ توبہ کرنی چاہیے ایسی،, ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے نہیں بخشے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ ضرور بخشے گا جیسے ابھی ابتداء میں میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تو جو لوگ اس طرح سوچتے کا نہیں نکل سکتے وہ نکلیں اور وہ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوگی وہ میرے مرحوم بھائی ایک واقعہ سناتے تھے وہ سمجھانے کے لیے اب اس کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں ایک شخص دلدل یعنی مر یا سوائم میں وہ پس گیا تھا وہ نکلنے کی وہ کوشش کرتا تھا نکل نہیں پا رہا تھا تو ایک اور آدمی نکلا جو مڈ کے باہر تھا تو اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اس کا نشانہ لیا جب نشانہ لیا نا اس کا تو اس کو ایک دم وہ اشتراک پیدا ہوا گھبراہٹ ہوئی اور اس نے پورا زور لگایا جمپ لگایا اب بھاگا تو اس نے پسٹن پھینک دی اور اس نے ہنس کر کہا کہ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا تھا تم جو کوشش کر رہے تھے وہ کمزور تھی تو جب تمہارے سامنے میں نے پسٹن نکالی نا تو موت کے خوف سے تم نے حقیقت میں زور لگایا تو تم اس مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم صحیح نہیں ہو سکتے ہم نہیں سدھر سکتے تو یہ ان کی کوشش ہے پل پلی ہیں کمزور ہیں صحیح کوشش کریں گے اللہ کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ آپ ضرور نکلیں گے دعوت اسلامی میں ایک سے ایک ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے اور ان کی بظاہر اصلاح کی صورت نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیا اور آج کئی ایسے ملیں گے جو اچھی اچھی ذمہ داریوں پر ہے دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی میں یہ سب کو بنے بنائے مولانا جس کو بولتے وہ نہیں ہیں یہ پاسٹ کے ماضی کے بعد اس میں بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے آج ماشاء اللہ وہ امامتیں کر رہے ہیں جو فجر میں سوئے رہتے تھے آج وہ آپ کو تحجد میں مل جائیں گے انشاءاللہ اسے ایسے بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو دعوت اسلامی کے مذنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیے آج شی کی صحبت کی آپ کو برکتیں ملیں گی دل کے میل اور زنگ دھلیں گے نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی آپ کی اللہ کرے گا تو گناہوں سے جان چھوٹ جائے انشاءاللہ ان یہ تو ماشاءاللہ اللہ بڑی پیاری وضاحت آپ نے ارشاد فرمائی گناہوں سے بچنے کے حوالے سے مایوس نہ ہونے کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ہٹ کے اس سے ایک اور سینیرو ہے میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے اسلام بھائی بھی اپنی رائے دیں اور نتیجہ انشاءاللہ لیں گے آپ سے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور ہم یہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر آپ کی انکم بظاہر جو ہے وہ کم بھی ہوتی ہے تو اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہوتا ہوگا کہ اب وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی بچے تانا دے رہے ہیں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ بچوں کی اپنی پریشان کرتی ہوگی بندے کا بال اوقات اپنا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یار یہ مجھے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس کا ایک رخ اور ایک یہ بھی تو ایک فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے مشاہدہ ہو جائے اگر آپ کا کچھ ایکسپیرئنس ہے اپنا ہو یا کسی کا ہو کہ اس پہلو کو معاشرے کے اندر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو نیک راہ پر چلنے میں اس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہو تو وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے پرسن ہی ایکسپیرئنس میں شیئر کروں گا پرسنل ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ میں جس فیملی بیک سے بلونگ کرتا ہوں اور جس طرح کی میری پریویس لائف ہے میں نے کارپوریٹ کلچر بہت قریب سے دیکھا ہوا اور میں اس میں بلانگ کرتا تھا پھر کچھ جذبہ ملا پھر میں میڈیا کی طرف آیا الحمدللہ اپنی ساری زندگی میں نے صرف اسلامک کام ہی کیا ہے یہ جو کوپریٹ کلچر ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں مراد یہ ہے کہ جو بزنس کی لیڈ کلاس ہوتی ہے ہماری اور جو ایک ارگنائزیشن کا کلچر ہوتا ہے وہاں کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ چیزوں کو جب آپ ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کس طرح ہوتی ہیں بہت سارے اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں جب ہم یہ ورڈ یا ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ چھوڑ کے کچھ ایک موٹیویشن ملی اور موٹیویشن ملنے کے بعد جب میں نے میڈیا کو جوائن کیا تھا تو یہی ارادہ تھا کہ اسلام کے حوالے سے دین کے حوالے سے کچھ کام کیا جائے کیونکہ یہ مجھے ایک ایسا میڈیم لگتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ان تھاٹس کو پورٹرے کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں جو کہ آپ جن کو صحیح سمجھتے ہیں ٹھیک اور یہ گھر گھر کے اندر پہنچنے والی چیز ہے جب یہ کیا تو ظاہری سی بات ہے پھر کچھ زندگی کے نشے وہ فراد ایسے آتے ہیں کہ آپ اپنی بعض مرتبہ اس جگہ یا اس مقام پر نہیں رہ پاتے جہاں پر آپ بلانگ کر رہے تھے مدنی چینل میں جو میں آیا اور پھر الحمد للہ آگے بڑھتا گیا یہاں پر جو بھی آج میری سیلری ہے اس سے زیادہ میرے اخراجات ہیں آج بھی آج بھی تو گھر میں یہ ضرور جو ہے بچوں کی امی یا اور لوگ بھی جو, جو پرانا جانتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو بے وقوفی کر رہے کہاں جا رہے تو ایک دفعہ بہت زیادہ اقرار تھا بھائی کہیں اور جاب کر لو بہتر سیلری مل جائے گی بہت کچھ تم کر سکتے ہو پریویس ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرو اپنے تو برکت کسے کہتے ہیں حقیقت سنا تھا محسوس آ کر اور ریالٹی میں دیکھا میں نے مدنی چینل میں تھوڑا اگر وضاحت میں یوں کروں گا کہ پھر میں نے جو بچوں کی امی ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا میں نے کہا تمہیں ہمارے گھر کے خرچے بتائے بالکل میں نے کہا ایک کاپی لے لو اور اس پہ نوٹ ڈاؤن کرو لکھتی جاؤ کہ ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے ہمارا یہ خرچہ اتنا ہے لکھے میں نے کہا اس کو ٹوٹل کرو تو ٹوٹل کیے تو وہ سیلری سے اوپر تھے میں نے ہمارے پر کوئی قرضہ ہے کسی کا کوئی ادھار ہے نہیں میں یہ کیسے پورا ہوتا ہے میں اسی کو برکت کہتے ہیں کہ اسی کے اندر یہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے ایڈجسٹ ہو اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دیتا ہے کہ آپ کو پھر کہیں اور کی ضرورت اس طرح نہیں پڑتی باپا یہ جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی ہے یہ ذاتی ایکسپیرئنس ہے ظاہر ہے کہ یہ اتنا پیکٹیکل جا کر یہ بیان فرما رہے ہیں تو بظاہر تو ہو سکتا ہے کئی ناظرین یہ سوچے کہ یہ برکت کہا تو ہے لیکن اس کو کیسے کلیریفائی کریں اور آپ کا اپنا ایکسپیرئنس اور اس بات کا کیا نتیجہ ہے سر کفایت شیاری سے کام لیا ہوگا انہوں نے خرچہ بچا کر کہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ اگر بڑی دکان سے لیں تو مہنگی ملتی ہے ٹپ ٹاپ کی دکان سے وہی چیز دوسری دکان سے سستی بھی مل جاتی ہے تو تھوڑا بندہ ہاتھ پیر مارے بچت ہو سکتی ہے دوسرے کے جو زیادہ پھینک دیتے چیزیں اگر ان کو بچا لیا جائے تب بھی بچت ہو سکتی ہے تو یہ بچت کرنے سے ایک تو آخرت کے نقصان سے بھی بچے گا اور گھر بھی چلے گا سر وہ ذہن ہونا چاہیے کفایت شیاری کا ہمارے پیارے آکان تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا اس وقت روزی اللہ اجزا بدل کی ناراضی ہی سے حاصل کی جائے گی پھر جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا اگر اس کے بیوی بچے نہ ہو تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو وہ رشتے داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا صحابہ کرام علی مردوان نے ارض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم وہ کیسے فرمایا وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر یعنی شرم دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا تو گویا انہی کے ہاتھوں اللہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں مثال میں دوں آپ کو کہ ایک بار آپ کے گھر میں سے حلوہ تیار کیا تو پیش کیا اسے دراصل اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور کہ یہ کہاں سے ہے بولا آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے آپ مجھے جو دیتے ہیں خرچہ اس پر سے بچا بچا بچا کر میں نے یہ حلوہ تیار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا وہاں سے میں اٹھاتا ہوں بیت المال سے اس میں ابھی کم کرانے کی گنجائش ہے کہ حلوہ بھی بن سکتا ہے تو اتنا انہوں نے کم کروا دیا تو یہ وہ حضرات تھے کہ ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی لیکن یہ اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ کو شہد ملا پانی پیش کیا گیا آپ نے اس کو اٹھایا منہ کے قریب لے گئے پھر واپس رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ میں پی تو لوں اس کا ذائقہ جو ہے نا یہ حلق تک ہے پھر ختم ہو جائے گا لیکن حساب آخرت باقی رہ جائے گا تو اس لیے میں کو نہیں پیتا اور پیسہ بھی آخرت نہیں کر سکتا تو یوں اگر ذہن ہو نا اپنی فکر آخرت ہو تو انشاء اللہ تھوڑی تنخواہ میں تھوڑی آمدنی میں بچت بھی ہو جائے گی پورا بھی ہو جائے گا سکون بھی ملے گا ورنہ جتنا زیادہ خرچہ کریں گے بے سکونی بڑھے گی بیماریاں بڑھیں گی امراض میں اضافہ ہوگا پریشانیوں میں اضافہ ہوگا زیادہ پیسے ہوں گے لوگوں کی نظریں بھی زیادہ گڑیں گی آپ پر نظر لگے گی دشمن بھی پیچھے لگے گا چور بھی موقع ڈھونڈے گا ڈاکو بھی گھر کا نشانہ بنائے گا یار یہاں کچھ ہے اور غریب تو فٹ پاتھ سویا پڑا ہوتا ہے اور اس کو کوئی نہیں چھیڑتا مالدار بیچارہ گھر کی چار دیواری میں بھی گھبراتا ہے کہ میرے بیٹے ہو کے اخوا نہ کر جائے ہمارے یہاں جو ماحول ہے اس طرح تو ہمارا کہ کم میں گزارا کرے کفایت شیاری کرے جتنا کم ہوگا اس کا حساب کم ہوگا آخرت میں جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی آخرت میں زیادہ ہوگا اور آنے کریم میں فم لط الم ادین عینیم پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں پوچھا جائے گا تو یہ ذہن بن جائے تو انشاءاللہ کم تنخواہ میں کم آمدنی میں اچھے سے اچھا گزارا ہو سکتا ہے بندہ مطلب پل بھڑ جاتا نا اب میں میرا والد والد صاحب ہو گئے ڈیڑھ دو سال کا تھا ہم جس طرح ہمارے گھر میں کرتے تھے قسم وہ چنے بھی چھیلتے تھے وہ مونگ پھلی چھیلتے تھے میں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا تھا اور بڑا بھائی پچہتر روپے ماہانہ اس کی تنخواہ دی اب دیکھو نا یتیم جتیم غریب مسکین آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا بڑا ہو یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں کئی مرتبہ آپ نے اس طرح کی گفتگو سننے میں آئی مذاکرے میں بھی دیگر مقامات پر بھی آپ کی گفتگو آپ کی تحریروں میں آپ کا جو اپینین لگتا ہے کہ غریب فائدے میں ہے اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر عمومی طور پر تو امیر فائدے میں ہے کچھ نتیجہ نکال دینا وہ حدیث پاک میں تو غریبوں کی پزیر آئی ہے نا کہ فوکرا مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے مالدار حساب دے رہا ہوں دنیا کا مال جو ہے نا اب وہ ہے تو مطلب ٹھیک ہے شوق ہے آدمی کو لیکن ہے تو رکاوٹ سیدنا عبدالرحمان بن آف رضی اللہ تعالیٰ نوف سب سے مالدار صحابی ہی ویسے مشہور حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن سب سے مالدار عبدالرحمان بن آؤف رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ ان کا مال قطعی حلال ہے نا حلال اس میں تو ہم معاذ اللہ کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتے ہر صحابی جنتی ہے اور عادل ہے اس پر کوئی گناہ کا الزام نہیں ہے سب بخشے بخشائے جنتی تو ہر صحابی جنتی ہے اچھا کتوی جنتی دراصل وہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت دی جیسے کہ اشرہ مبشرہ تو عبدالرحمان بن عوف ان میں ہے نا اشر مبشرہ میں تو ان مانوں کے یہ قطعی جنتی ہوئے ویسے ہر صحابی جنتی بہار شریعت نے لکھا ہے کہ جنتی ہے تو سیدنا عبد عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو جو کہ قطعی جنتی ہی ہیں اشر مبشرہ میں لیکن سب سے مالدار تھے تو وہ قیامت کے روز یہ حساب کے لیے ان کو روکا جائے گا یہ جو روایتیں اس کے مطابق اور تمام صحابہ میں سب سے آخر میں گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف دے جائیں گے اعلی ان کے پاس وہ حلال مال تھا کہ ہم کو اگر اس کا کوئی ذرہ مل جائے ہمارا گناہ دل جائے اب ہمارا مال جو ہے ہم مالدار بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس جو مال آتا ہے پھر جو مال کا ہمارا استعمال ہے وہ جس طرح کا ہے الامان بنافیز کیا بنے گا تو اس لیے مالدار بننے کی حوصلہ نہیں ہونی چاہیے کم از کم میں یہ تو دعا کروں گا کہ اللہ تعالی مجھے اور میری آل کو مال کی آفت سے محفوظ رکھے بل اتنا عطا کرے کہ کسی کی موتاجی نہ ہو ہاتھ یوں نہ ہو ہاتھ پھیلے نہیں ہاتھ یوں عشان عشان ضرورت سے زیادہ مالدار بننے کی حوث جو ہے نا اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے ہاں کوئی اس لیے مال کی تمنا کرتا ہے کہ اس کو رائے خدا میں خرچ کروں گا تو صحیح بات ہے کہ پذیرا اس کی بھی نہیں ہے امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ اس خواہش کی بھی پذیرہ نہیں فرماتے بلکہ میں نیکیاں کمانی نہ اللہ گری مال خرچ کروں گا تو یہ بھی ایک رسک ہے کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا حوصلہ ملا نہ ملا نیکیاں کرنی تو نیکیوں کے کیا اور طریقے نہیں ہے مال ہی نیکی کمانے کا ذریعہ رہ گیا ہے جو اس کی تمنا کی جا رہی ہے یہ دروازہ بھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ یعنی یہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائے امام غزالی کے حوالے سے تو یعنی ایک دروازہ ہوتا ہے نیت کا اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے باپ نے نہیں کی انہوں نے جی اور ذریعے بہت ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے کسوٹی کسوٹی ہو گئی بات باپا برکت کی بات چلی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلام بھائی بھی اس پر اپنا جو اپنا ذہن ہو یا معاشرے کے اندر جو سنتے ہوں یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے آپ نتیجہ نکالیے گا کہ آخر برکت ہے کیا تو بتائیں ذرا آپ کے ذہن میں کیا ہے یا آپ کیا سمجھتے لوگوں سے ملتے ہیں برکت پر بات تو ہوتی ہے نا یار آج کا میری نوکری میں برکت ہے میری تنخواہ میں برکت ہے نہیں ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا مشاہدے میں برکت کس کو سمجھتے ہیں میرے مشاہدے میں یہی ساری باتیں ہیں جس میں لوگ اکثر جیسے ایک پورا تیس دن کا ایک پورا مہینہ ہوتا ہے اور وہ پندرہ سے بیس تاریخ کے بعد وہ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے اچھا وہ ان پیسوں کا مصرف کیا رہا گھر میں بیماری ہے کوئی چور آ گیا کوئی الیکٹرانک آئٹم خراب ہو گیا اس طرح کے معاملات مسلسل رہتے ہیں وہ کبھی کبھار ہو جانا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے مگر ہر مہینے کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں طبیعت کا خراب ہو جانا ہاسپٹلائز ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک برکت کا ہی معاملہ ہے اور جیسے خود میں تو دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دس لاکھ نہ دے ایک روپیہ دے مگر ایک روپے میں دس لاکھ جیسی برکت دے دے تو وہ ایک یہ جو دعا کا کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ادھر ادھر کے معاملات جو ہے پریشانی آپ کے مشاہدے میں ہے کہ لوگ اس چیز کو سینس کرتے ہیں اور بھی آپ کیا کہتے ہیں آسان سے جواب ہے جو بھی نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے ہاتھ یوں نہ ہو ہمیشہ یوں ہو یہ بس لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا اس میں میری جو آبزرویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور میری جتنے لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ان میں زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ ان کے پاس اگر کثیر مال ہو دولت ہو اچھا گھر ہو تو وہ اس کو جو ہے تعبیر کرتے ہیں کہ برکت یہ ہے اب حلال حرام اس کی تمیز نہیں ہوتی اس میں بس یہ کہ کثیر پیسے ہوں میرے پاس تو یہ کہ میرے پاس بڑی برکت ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں ہرا تھا سے سرفراز ہوں تو یہ, یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا دو اوپین ہو گئے ایک ہندو اسلامی بھائیوں کا ایک زحیبے کا نتیجہ اس میں یہ کہ برکت عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ زیادتی ہی, کثرت جی مال زیادہ ہے تو برکت ہے مال کم ہے تو سمجھتے بے برکتی ہے حالانکہ تھوڑے مال میں قناخت ہو جانا دل کا سکون مطمئن اطمینان ہونا یہ برکت مفید ہے ورنہ جو مالدار سمجھتے ہیں کہ بہت برکت ہے اور مال سے خوش ہوتے ہیں حالانکہ مالداروں کو دیکھیں گے ان میں آپ کو بیماریاں زیادہ ملیں گی جیسے کہ یہ مشقت کا کام کم کرتے ہیں تو جب مشقت کا کام کرتے ہیں کم تو ان کو نقصان ہوگا مالدار کے گھر میں فل جیسے ایئر کنڈیشنڈ اس کا مکان ہے یا تب پھر اب یہ کھڑکیاں مد رکھنا ہے فریش ایئر سے ان کی محرومی ہے اور اب تو اتنا کہ جیسے کہ سوئچ بھی پہلے جا کر آن آف کرنا پڑتا تھا اب اس کے لیے بھی ریموٹ کنٹرول تو یہ بھی حرکتیں ختم تو عموماً مالداروں میں آپ کو شوگر کے امراض ملیں گے کولیسٹرول لیول یا لپڈ پروفائل ڈسٹربنگ کا ملے گا آپ کو کئی ایک اس میں ملیں گے جن کا ہارٹ پرابلم وزن زیادہ یہ زیادہ تر آپ کو مالداروں ملے گا متوسط طبقے میں غریب طبقے میں امراض ہیں لیکن ان کے مقابلے میں کم یا ہیں تو ان کے مقابلے میں خوفناک امراض نہیں ہوتے ان کو چھوٹے چھوٹے مرض ہوتے ہیں کیونکہ یہ مشقت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ان کو ایکسرسائز ملتی رہتی ہے تو یوں مالدار بےچارے ہوتے سچی بات ہے کہ مظلوم ہوتے مظلوم ایک اصطلاح یا یعنی نہیں یہ ظلم نہیں ہے بس یہ مطلب تکلیف میں ہوتے ہیں میں نے بہت سارے مالدار دیکھے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے تو دیکھے نا کہ یہ تکلیف میں ہوتے ہیں قابل رحم ہے اگر ان کو یہ مال کی محبت کا مرض یہ چلا جائے نا اور سب رائے خدا میں لٹا دیں یہ اور حسب ضرورت پر قداعت کرے نا تو ان کا ان جیسا صاحب برکت کون ہوگا اور پرسکون زندگی گزاریں گے جیسے غریب آدمی کو فٹ پاتھ پر نیند آ جائے گی بجلی چلی گئی پنکھا بند ہو گیا اس کو نیند آ جائے گی لیکن سیٹ ساپ کا اے سی اگر بجلی ٹریپ ہوئی اے سی بند ہوا یہ بےچارا کروٹے گا اس کو نیند نہیں آئے گی بلکہ اے سی چل بھی رہا ہے اس نے نیند کی گولیاں لی ہیں تب بھی بعض ہوگا اس کو نیند نہیں آتی اس کے ٹینشن اتنے ہوتے ہیں گریب کو ٹینشن کم ہوتا ہے پہلے صاحب مال جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پر دیکھا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے. بابا دو موضوعات ہمارے ڈسکس ہوئے ایک ابتدان حلال رزق کے حلال کے اعتبار سے اچھی جگہ پر کام کرنے کے اعتبار سے اور دوسرا برکت کے اعتبار سے آخر میں نتیجہ کیا نکلا اگر ایک دفعہ اچھی کم پانے جگہ کام کرے تنخواہ بے شک کم ہو اور اگر وہ کام کوئی نیکی پر مشتمل ہے تو اگر اجارہ کیا بھی ہے جتنے وقت کا اس سے تھوڑا سا زیادہ وقت اخلاص کے ساتھ فی سبید اللہ وہ اس میں دے اور اسی کو کافی سمجھے اور ہرس نہ کرے گیلا شکوا نہ کرے کہ مجھے کم تنخواہ ہے میرے کو پورا نہیں ہوتا وہ نا ایک انگلش بچپن میں ایک پوئٹری ہم نے یاد کی تھی دی پیجن سیڈ کو واٹ شل آئی ڈو آئی ہیو ناٹ انف فوڈ فار اے فیملی آف ٹو فلش بٹ سیٹ دی ہینڈ مائی فیملیز ٹین اینڈ وی آر لیو لائک جینٹل یعنی کہ کبوتر نے کہا کہ ہم دو, دو افراد ہیں لیکن ہمارے پاس زیادہ غذا نہیں ہے ہم کو پورا نہیں پڑتا مرغی نے سن کر کہا ارے بے حقوف پرندے کناد کر بے سبری مت کر تو دو کی بات کرتے ہم تو دس دس ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم تو جینٹل مین کی طرح رہتے ہیں وہی کیا ان کو مرغی اور اس کے بچوں کو کنات نصیب ہو گئی برکت ملی ہرس سے اس کا دل پاک تھا لیکن کبوتر حریص تھا مالدار بننے کے سپنے دیکھتا تھا تو وہ ایک مثال ہے تو اس لیے مطلب جتنا ملا صبر شکر کے ساتھ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے مرغی سے عبرت لے مرغی جب پانی پیتی ہے ایک گونٹ پیتی ہے آسمان کی طرف سر اٹھاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت بتائی گئی ہے حدیثوں کی بات نہیں کر رہا علماء بتاتے کہ جیسے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ ہر گونٹ پر سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اچھا پھر یہ اس کا تبکل ایسا ہے ہم تو مطلب فریج بھر کے بھی ہم کو سکون نہیں ملتا دو فریج تو اچھا ہے اس میں بھی تھوڑا جیسے عید قربان میں لاکھوں کو تجربہ ہوگا وہ سنبھال کے رکھا ہوگا تو یہ مرغی دیکھیں اس کا تبکل کہ جب یہ پانی پی لیتی ہے ہر گھونٹ پر شکر ادا کرتی ہے پی لیتی ہے اس پر اپنے پاؤں کا پنجاب مار کے اس کو الٹ دیتی ہے جس کو عام زبان میں کلٹی کر دیتی ہے پانی واہ دیتی ہے ए, یعنی اس کا یہ توقل ہے اللہ پر اعتماد ہے کہ جس خدا نے ابھی مجھے پانی دیا ہے بعد نہیں پلائے گا اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرغی کا خادم بنا دیا پانی پیش کرتا ہے اس کو صحیح. ملاتا ہے دانے اس کو ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ یہ تے کہ اتنے سال یہ جئے گا اب رسک کی فراہمی اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے تو اس کو رسک دے گا اس بندے کو حریص نہیں ہونا چاہیے جتنا وہ دے اس پر گنا شکوا کیے بغیر صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے نتیجہ میرے نزدیک یہ نکلا کہ مالدار بندے کی ہرس ہو تو قانون کے خزانے کی طرف توجہ دے یا قارون زمین میں دسا دیا گیا اپنے بخل کی وجہ سے نبی کی توہین کی وجہ سے تو مال زیادہ مال اچھا نہیں زیادہ غربت بھی مناسب نہیں یہ گلہ شکوا کرے گا بس متوسط الحال رہنے کی تمنا کرے کہ ہاتھ یوں نہ ہو یوں رہے یعنی کہ سائل نہ بنے بھکاری نہ بنے دینے والا بنے بس کھائے پیے دونے والے بچ جائیں صبر شکر کرے اور اس کو پورا ہو جائے کسی کی موتاج ہو صرف رب کی موتاج رہے مفصر شہر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان شرح مشکات میں برکت کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں برکت کے معنی ہے خیر کا یعنی بھلائی کا بیٹھ جانا وہاں سے نہ نکلنا آگے فرماتے کثرت اور برکت میں بڑا فرق ہے برکت یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہو مگر نہ خود ختم ہو نہ اس کا نفعہ ختم ہو کثرت یعنی زیادتی تو کفار کو مل جاتی ہے مگر برکت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے انشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بابا جان اب یہ اس طرح کے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی نوکریوں سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کو اس بات کا اس بات کا ادراک بھی ہو گیا ہے اور خدشہ ہے کہ وہاں پہ کچھ معاملات جو ہے وہ غیر شرعی ہیں اور ان کا دل مطمئن نہیں ہے وہ لوگ اس اسنا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان پیسوں میں برکت نہیں ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں اور آپ اس کا کیا حل دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ کیا کرنا شروع کر دیں اور کون سی نیت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی دوسرا اس کا نیب المد اللہ فرمائیں اس میں یہ کیا اگر واقعی وہ گنا برا روزگار ہے اور وہ گنا کو اپنے اس روزگار سے مائنس نہیں کر سکتے تب تو ظاہر اس پر کمپلسری یہ واجب ہے کہ یہ اس سلسلے روزگار کو ترک کر دے تاکہ گناہ سے بچے اور حلال روزگار کے لیے کوشش شروع کرے جیسا کہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس کے بغیر ہم کو تو آتا جاتا نہیں ہے اس سلسلے میں بزرگ کی حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اب اس کا ذریعہ آمدنی وہ درست نہیں تھا غیر شرمی تھا آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی منع فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں آتا اور اس طرح اس نے کہا میرے بچے کیا کھائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا تو میں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے تو آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے میں حرام نہیں کھاؤں گا تو میرے کو اللہ تعالی حلال دے گا ہی نہیں میں مر جاؤں گا اس طرح تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی جو ہے یہ روزی دینے والا ہے اس نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا بارہویں پارے کی ابتداء میں لکھا ہے کوئی جاندار زمین پریشانی جس کا رسک اللہ کے ذمے پر نہ ہو تو اس لیے وہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ انسان ہے چھپائے جو بھی سب کا رسک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ دے گا اللہ تعالیٰ کو اس لیے وہ بندہ ہے کہ حلال کو چھوڑ کر حرام ذرا کا اختیار کرتا ہے اور جتنے جتنا میدا اتنا کھائے گا جتنا اس میں گنجائش ہے اتنا کھائے گا وہ باقی کون کھائے گا جتنا تن ہے اتنا یہ پہنے گا تو یہ خامہ کا مطلب ہرس کی وجہ سے ہاتھ پیر مارتا ہے اور مر کر وہ حرام روزی کے دیگر ذرائع وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو اس لیے وہ حلال روزی پر خینات کرے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے हم. ہو سکتا ہے وقتی پر اس کو آزمائش بھی آئے گی لیکن اگر وہ جمع رہے گا نا تو اللہ تعالی اس کے لیے رکھ کھول دے گا غیب کے خزانے سے کیا یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی جاب کو چینج کرنا چاہتا ہے وہ یہ نیت کر لے کہ مجھے جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملے گی میں یہ جاب چھوڑ دوں تاکہ جو وقتی پریشانی جو آئے گی اور جو میرے گھر والوں کو ہو سکتی ہے کیونکہ وہی ایک کمانے والا شخص ہے کیا اس میں یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ کچھ عرصے مطلب فوراََ ہی نیت کر لئیے کہ مجھے کوئی اچھا اس کا نبول بدن ملتا ہے تو میں فوراً ہی جاب چھوڑ دوں تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ جیے گا کتنا اور اب مجھے کہ گناہ کی اجازت کیسے دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر نظر رکھ کر فوری طور پر اس کو ترک کرے گناہ کو حرام روزی کو اور کیا بعید اس کی رحمت سے کہ یہاں بندہ چھوڑے اور وہاں فورا لا تعالی حلال روزی سے اس کا رشتہ جوڑے کرم کے خزانے اس کے لیے کھول دے تو یہ تو ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کوئی اچھی جاب ملے گی اس سے اچھی نوکری ملے گی اس کو چھوڑ دیں گے تو شیطانی ہی بس, بس ہی اور پھر نہ اچھی نوکری ملتی ہے نہ بندہ چھوڑتا ہے بازو بات اسی میں رچا پھر قلب بھی منقلیب ہوتا ہے دل بدلتا رہتا ہے پڑھے رہو نا یار یہاں یا آسانی ہے یہ آسانی ہے پھر پتہ نہیں وہ نئی جگہ ہوگی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر وہ جمے کے نہیں یا پرانی نوکری ہے وہ ہزار وسودے ڈال کر شیطان جو ہے وہ سدھرنے دے گا نہیں تو ون دا ون شاٹ ہرام روزی بندہ چھوڑ دے یعنی حرام نوکری نہیں چھوڑنے والا گویا ایسا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو حلال روزی دے گا تو ہی میں آرام روزی چھوڑوں گا ورنہ آرام کہتا روں گا تو تو مجھے جلدی حلال روزی دے تو میرے بولے بالے بھائی اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ ہماری رضا نہیں چاہتا ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کو اس کی نافرمانی ترک کرنی ہے مدری چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی آ, کوشش کی کہ جو ایک معاشرتی موضوع ہے آپ کا بھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا اور یہ سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھتے ہوں جن کے سوالات ہم نے امیر سنت کے بارگاہ میں پیش کیے آپ نے اس پر اپنا ذاتی تجربات بھی بیان فرمائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بھی ارشاد فرمایا دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کی بھی توفیق عطا فرمائے تنازع بھی عطا فرمائے شکر بھی عطا فرمائے رزق حلال بھی عطا فرمائے اور غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمائے ان شاء جل آئندہ کے سلسلے میں ایک نیا موضوع ہوگا ایک نئی ڈسکشن ہوگی کچھ معاشرے کے مشاہدات اسلام بھائیوں کے تجربات کو بھی شامل کریں گے اور پھر امیر علیہ سنت دامد برکات امن کی ماہرانہ رائے کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ای میل ایڈریس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی کوشچن کرنا چاہیں یا آئندہ آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر بھی امیر علیہ سنت دامود برکات امن کی بارگاہ میں موجودگی میں یہ سوالات کیے جائیں اور اس پر ڈسکس کیا جائے آپ ضرور ہمیں دیجیے گا ان ممکن ہوا تو اس کو بھی سلسلے میں شامل کیا جا سکے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ دینوں دنیا کی بے شمار بھلائیاں پانے کا باعث ہوگا سلو وال